امیر المومنین امام المطیان حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغا کے خطبہ نمبر دو سو بتیس میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت فرمایا آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالو فریات سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسو کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا پھر بھی یہ گریاؤ بکا اور اند و حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹنا اختیار میں نہیں ہے اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا